أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين نكاثبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساما كانوا يعملون شاہلی سدری امری واہلانی یف کالی پرانے مجید میں جو بدنی سورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے اس کے ہم چار جوڑے پڑھ چکے ہیں تین جوڑے سورہ حدیب اور سورہ مجادلہ پھر سورہ حش اور سورہ ممتح پھر مرکزی جوڑا سورہ سخ اور سورہ جمعہ سورہ سخ نے میں نے ایک بات کہی تھی کہ بعد میں جائزہ لے لیں گے اگر تو ایمان حقیقی اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ انسان اختیار کرے وہ تجارت جو اللہ نے بتائی ہے حلد القم اللہ تجارت ان تجی کمن عضابد اس کا کیا حل ہے کیا تجارت ہے اللہ رسول ہی و تجا ہے دور رفی ہے یہ اگر کرتے ہو تو عذاب علیم سے بھی چھٹکارا ہے تمہارے گناہ بھی واف کر دیے جائیں گے جنتوں میں داخل کیے جاؤ گے مساقین پیے کی جنات عدم دیے جاؤ گے ایک خاص حد تک تمہارے ایمان اور عمل صالح کی جب ہم جانچ پرخ کر لیں گے اور ثابت ہو گئے کہ تم نے حق ادا کر دیا تو دنیا میں نصرت بھی آئے گی فتح بھی ملے گی سب سے بڑی بات یہ کہ تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ نہیں کرتے ہو اور ایمان کے دعوے ہیں اور اللہ سے محبت کے اور رسول سے عشق کے تو قبورا مقد اند اللہ انتقول مالا تفا لو اللہ تعالی کی بیزاری شدید ہوتی چلی جا رہی ہے تمہارے اس طرز عمل پر اور آگ سے چھٹکارا پانے کا خیال تمہارا خود ساختہ خیال ہے امید مہوم ہے اس لیے کہ کلام جو ہے یہ محمد کلام نہیں ہے ہر ادل لو تم تجارت ان من نظاب علیم وہ تجارت تمہیں بتائی جائے جو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے وہ نہیں کرتے ہو اور چھٹکارا ہو گیا تو پھر یہ کلام غلط ثابت ہو گیا پھر یہ کلام محمل ہے بےمانی ہے کرتے ہو تو سب کچھ ہے اس کو کہتے ہیں ہماری سزی میں آل اور نن لا وہ چیز ہوگی تو پوری ہوگی یوگی تو ہوگی تو زیرو ہو جائے گی پرسنٹیج نہیں ہے بیچ میں مسل کے بارے میں یہ والنٹری مسل جو جی ہوتے ہیں ان کی کنٹریکشن جو جی ہوتی ہے آل اور نن اگر تو اسٹیمولس پورا مل جائے گا تو پوری کنٹریکشن ہوگی اور اگر وہ اسٹیمولس جو ہے کم ہے تو بالکل نہیں ہلے گا وہ یہ نہیں کہ وہ درمیان میں آل اور نن لا اچھا اس کے لیے جو آدمی چاہیے کیسے ٹرین کرنا کیسے تیار کرنا وہ سورج جمعہ اب یہ جو دوسرا بلکہ کہنا چاہیے کہ جو چوتھا جوڑا آ رہا ہے اس میں تو ترکیب آبا پلٹی دیکھ رہے ہیں پہلے آ رہی ہے وہ سورج جس میں کہ تصبیح کا ذکر نہیں ہے بعد میں آئے گی سورج تلابن جس میں تصبیح کا ذکر ہے دوسری بات یہ کہ یہاں نفاق کا تذکرہ ہے اور سورج تلابن میں ایمان حقیقی ترین میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ مواحص اب نفاق کی جو بحثیں آئی ہیں سورہ نساء اور سورہ توبہ کا تو اکثر حصہ اس کو مشتمل ہے اور بھی تقریباً تمام مذہبی سورتوں کے اندر وہ ذکر موجود ہے کہیں ذرا ڈھکا چکا ہے جیسے سورہ بقرہ میں کہیں کلن کھلا ہے یہ نامیاں اسی طریقے سے ایمان کی بحثیں تو پوری مکی قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں اس کے بلکہ اور خلاصے نکال نکال کر بہترین جو ہے مذہبی قرآن میں بھی رکھ دیے گئے ہیں آیات ال آیات ہے الکرسی ہے لیکن ایک خلاصہ گیارہ آیتوں پر مشتمل لفاق کی حقیقت پر یہ سورہ منافق یہ منفی ہے مثبت شہ کے ہے ایمان اٹھارہ آیتوں پر مشتمل جامع ترین سورت پرانی حکیم کی ایمان کے موضوع پر سورج تلاب نفاق کے بارے میں چند باتیں سمجھ لیجیے جو اگرچہ پہلی بحث میں بہت آ چکی ہیں لیکن آج پھر میں بتا دینا چاہتا ہوں نفاق کی دو قسمیں ایک وہ شخص جو شعوری طور پر دھوکا دینے کے لیے ایمان لایا وہ شروع ہی سے منافق ہے ایک دن بھی اسے ایمان کی لذت نصیب ہوئی نہیں سورہ سورا عالمران میں اس کی مثال موجود ہے سازش کی صبح کو ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جانا تاکہ یہ اسلام کی جو ساخ بن گئی ہے گڈ ول بن گئی ہے یہ ختم ہو جائے تو ظاہر بات ہے جیسے کہ فرمایا گیا سورہ معاہدہ میں وہ کا دخل او بھی کہرے وہ کا وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کہر کے ساتھ ہی نکل گئے ان پہ ایک لمحہ بھی ایمان حقیقی کا آیا ہی یہ بہت کم لوگ تھے اس قسم کے منافق اصل منافق میں وہ کون تھا دعوت آئی دعوت نے قبول دل نے قبول کیا بات ٹھیک ہے صحیح بات ہے چلو پیش قدمی کرو لیکن تھے کم ہمتیں بزدل تھڑ دلے اب ظاہر بات ہے یہ دعوت تھی انقلابی دعوت انقلابی دعوت میں تصادم کے مراحل آتے ہیں اور وہاں جو ہے تکلیفیں آزمائشیں مصیبتیں اشارے مال بزل نفس یہاں تک کہ وہ مرحلہ بھی آ سکتا ہے کہ نقد جان ہٹلی پر رکھو اور میدان میں آ جاؤ اب جو ذرا کمزور لوگ تھے ان کی ٹانگیں ذرا ہلنی شروع ہوئی کب کپی پہلا مرحلہ یہ ہوا ان میں کہ انہوں نے اپنی قصور کو ماننا ہم سے خطا ہوئی غلط ہی ہوئی یہ سورج توبہ میں پڑھ چکے ہیں خلق و امل سوال و آخر صحیح اب یہ ہے کہ کسی اور اچھے کام بھی کر رہے ہیں کسی اور کوئی برا کام بھی کر دیا کبھی کوئی لمبیک بھی کہہ دیا کبھی کوئی کھسک گئے لیکن اپنی غلطی مان لی کے حضور ہم سے غلطی ہوئی ہم کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بناتے آپ جو سزا چاہیں دے ہم حاضر ہیں اس درجے کو کہیں گے ظوف ایمان یہ نفاق نہیں ہے ظوف ایمان اگلا درجہ آتا ہے جب آدمی کی جو جھوٹی عزت نفس ہے نف سے افضل فل عزت و وہ جھوٹی عزت نفس سے کہتی کب تک مانو گے اپنی خطائیں تو جھوٹا بہانہ کر دیا کرو یہ تھا مسئلہ وہ تھا مسئلہ یوں تھا ایسا تھا خدا کی قسم نہیں وہ تیسرا مرحلہ آیا جھوٹا بہانہ جہاں شروع کیا نفاق شروع ہو گیا لہذا منافقین کے ضمن میں ہمیشہ آپ کسب کسب کس کس کو نہیں دیکھیں اگلا مرحلہ آیا انہوں نے رکھا کہ تو اب ہم جو بہانہ بناتے ہیں تو لوگ مسکراتے ہیں کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا بہانا بنا رہا ہے زیادہ قسمیں کھا کر مقد کیا اپنی قسموں سے یہ سیکنڈ سٹیج میں ٹی وی آ گئی. نفاق کی ٹی وی ان سیکنڈ سٹیج جھوٹا پہانا فرسٹ اسٹیج جھوٹی قسم سیکنڈ سٹیج ایک عرصہ آتا ہے جس کے بعد اس پر بھی ایک مان لوگوں کا اٹھ جاتا ہے تو اب ان کے اندر ایک شدید قسم کا ریکشن پیدا ہوتا ہے ایمان اور اہل ایمان کی دشمنی پیدا ہو جاتی اور یہ دشمنی سب سے زیادہ ٹارگیٹ کرتی ہے قائد کو اس نے ہمارے لیے ساری مصیبت کھڑی کر دی ہم آرام سے اپنے مدینے میں آباد تھے رہ رہے تھے یہ آ گیا اس نے آ کر یہ سارا جو ہے معاملہ ہمارے لیے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا خاندانوں میں رفت پیدا کر دی اب ہمارے دوستیاں تھیں ان سے ان سے اوسط و کی دوستیاں تھیں ان تمام یہودی قبائل سے ہمارے وہ سارے حلیفی تعلقات ٹوٹ گئے وہ ساری دشمنی جو ہے اب یہ عدامت بن جاتی ہے اہل ایمان کی اور خاص طور پر اہل ایمان کے قائد جو اس وقت کون تھے محمد رسول اللہ دس از دی تھرڈ اسٹیج یہ ٹی وی کی وہ تھرڈ اسٹیج ہے جو پہلے کبھی ہو جاتی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ اب یہ لائق آج یہ ہے کی اصل حقیقت اسی لیے اس وقت جو لوگ کسی تحریکی تصور سے آشنا ہی نہیں انقلابی تصور دین ان کے سامنے آئے نہیں وہ منافق نہیں ہو سکتا وہ ضعیف و ایمان آدمی ہے لیکن جو سب ایک مرتبہ کسی تحریک کو انقلابی تحریک کو قبول کر کے آگے آ جائے اب وہ منافق ہو جائے گا اگر وہ سیکھ نہیں چلتا ہے۔ یہ بات میری جو ہے آج پلے باندھ لیجئے عام اس پر مسلمان منافق نہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ دین کا تصور یہ دین کا یہ مطلب ہے مولوں نے سمجھایا ہی نہیں دین کا نام ہے نماز روزہ غیرت القدر مل گئی تو بیڑا پار ساری زندگی کے سارے گنا باف انہیں تو یہ تصور دیے گئے حج کرائے تو پاک ہو گئے آ گئے کیا تو پاک ہو گئے آ باقی یہ کہ تم جس طرح کہو کماؤ ہمارے نظرانے آنے چاہیے اللہ اللہ فیصلہ وہ پیر ہوں یا علماء ہوں لہذا وہ بھی چاہ رہے وہ مناب ملاق نہیں ہے وہ ضعیف ایمان ہے جو بھی ہیں وہ اللہ تعالی جو معاملہ ان سے کرے جو شخص کسی حقیقی انقلابی اسلامی تحریک سے متعلق ہو جائے اس کو حق سمجھ کر پھر اگر وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اس لیے کہ قائد میں اسے کوئی چیز ایسی نظر آئی کہ یہ تو غلط کارڈ انسان ہے دھوکے دھو باز انسان ہے ٹھیک ہے پیچھے ہٹ جانا چاہیے اگر یہ طریقہ کار جو اس نے بتایا تھا یہ منہرف ہو گیا ہے پیچھے ہٹ جانا چاہیے جو اس نے طریقہ کار بتایا تھا اس وقت ہمیں معلوم ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے یہ سب اس میں نفاق نہیں ہوگا لیکن محض اس لیے کہ اب مشقت کرنی پڑ رہی ہے محنت کرنی پڑ رہی ہے اپنے کیرئر پر آنکھ آ رہی ہے اپنے لیے جو ہے اور زندگی کی لذتیں جو ہیں ان میں ہمارا گھٹا پڑ رہا ہے جائیے کہ کبھی امیر نے ڈانٹ دیا ہے یہ تو ہوتا ہے جماعتوں کے اندر ہوتا ہے بجر بھی ہوتی ہے تو بھی ہوتی ہے حضول نے یہاں تک بھی کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ نہیں آتے فجر کی نماز میں, میں, میں کسی اور کو یہاں پر امام بنا کر کھڑا کر دوں اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں یہ بھی تو کہا ہے محمد رسول اللہ علیہ ص اللہ علیہ و بہرحال اس وجہ سے اگر کوئی پیچھے ہٹا تو وہ اس پروسیس میں آ جائے گا اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا جا کل منافق القان الرشد رسول اللہ اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں منافق اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ یعنی رسول اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہے اللہ سے بڑھ کر اور کون جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن وہ اللہ رشد و امل منافقین اللہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافع جھوٹے ہیں یہ دل سے بات نہیں کر رہا تصد ایمانہم جنتا پہلی سٹیج کازمون کا کے حوالے سے یہ جھوٹے نفاق کی پہلی اسٹیج پھر انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا یہ تصدو ایمان ہوں جنتن ان اللہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر اور اللہ کے راستے سے روک گئے خدا کی قسم یہ مسئلہ تھا میں اس لیے نہیں جا سکتا میری بیوی بیمار تھی کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں تھا ان سا ماں کانو یہاں یہ بہت ہی برا کام ہے جو کر رہے ہیں راج کا بے ان نہ ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر قافل ہوئے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دھوکے ہی سے ایمان میں داخل ہوئے تھے تھوڑی سی پونجی انہیں ملی تھی ایمان کی آئے تھے اس پر بدنیت نہیں تھے ان کی فطرت نے اپیل کیا تھا اس دعوت نے لیکن اب جو پاؤں ان کے ہرے ہیں وہ انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تو یہ تو معلوم نہیں تھا یہ تو معلوم نہیں تھا وہ تو بن گئے تھے مسلمان جیسے آئے حضور پورے اوس و کے قائدین ایمان لا چکے تھے سارا قبضہ لے آیا ٹھیک ہو گیا بولے کیا پتہ تھا کیا کچھ آ رہا ہے اس کے پیچھے یہ ایمان جو ہے یہ تو یوں سمجھیے کہ پھر آئس پر گئے اس کے نیچے جو اصل آیا ہے برف تک ہوتا تو وہ پھر ان کے پاؤں اس میں بھی جب تک اقرار ہو اپنی تقصیر کا تو وہ پھر ایمان کہلائے گا نفاق نہیں خود بھی نموال ہند صدا قدم و تزکی ہندا ایسے لوگوں کا علاج بھی سورت توبہ میں آ چکا ہے لیکن جھوٹ بہانہ پہلی منزل جھوٹی قسم دوسری منزل اور پھر ادابت ادابت آگے آئے گی چل کر اسی صورت میں زالے کا بے اندر آمن سمت کا فروغ اس لیے کہ ایمان لائے پھر کفر کیا فرق و بے آلہ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مور کر دیے پہم لا یف اب یہ تفقہ حقیقی تفقہ سے خالی ہو چکی ہے وہی لائے توجبوں کا اسب نبی آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں بڑے تنوطوش والے وہی یقون و قصبہ جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ بڑے غور سے سنتے ہیں چودھری لوگ ہوئے سرمایہ دار بھی ہوئے چودھری بھی ہوئے تو ان کی حیثیت ہے تو آپ تو سنتے ہیں ان کی بات کان نہ ہوں اے نبی یہ تو ان سوشی لکڑیوں کے مانند ہیں جو اپنے بل پر نہیں کھڑی ہوا کرتے ہیں انہیں تیگ لگا کر کھڑا جاتا ہے یہ سب اک کلحت انالے اندر سے اتنے بوتے ہیں کہ ذرا سی آہٹ ہوتی ہے تو ان کی جان پڑ بن جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پھر آئی کی مصیبت کہیں اور سے پھر شاید کوئی حملے کی خبر آ رہی ہے اور پھر کوئی جنگ ہوگی پھر کہیں گے نکلو اللہ کے رام یہ یہ تیسری سٹیج ہے یہ اب اصل دشمن یہ ہے باہر کا دشمن جو آ رہا ہے ابو جہل لشکر لے کر یا ابو سفیال لشکر لے کر وہ اتنا خطرناک نہیں اتنے لیے لیے یہ مارے آستین ہیں یا در سے ڈک مارنے والا اصل دشمن یہ ہے ان سے بچ کر رہو چوکس رہو چوکن لے رہو چاہے باپ کرتے رہو یہ بات دوسری ہے حضرت مسیح کا قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ فاختہ کے مانند بے زر لیکن سنگت کے مانند ہوشیار رہو سانپ چوکنہ کتنا ہوتا لیکن سانپ زرڑ بھی پہنچا دیتا تم چوکن تو ویسے رہو جیسے سانپ ہوتا ہے بے در ایسے رہو جیسے کہ فاختہ ہوتی ہے خدور کی یہی شان تھی جن نے آگے جھکی قدم گائے جا ٹھیک ہے بھائی جاؤ ٹھیک ہے مروت شرافت جس پر کہ پھر اللہ کی طرف سے بھی آ اف اللہ انتلے میں ازنتا رہوں اللہ کو یہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کیوں آپ نے ان کو اجازت دینی